ناشکری کی تعریف کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے